رحم البی شاہلی صدری آج ہم طلبا کے کچھ سوالوں کے جوابات انشاء اللہ تعالی دینے کی کوشش کریں گے اور یوں ہمارا لسان قرآن کا کورس انشاء اللہ یہ والا مکمل ہو جائے گا ختم کا لفظ میں نے اس لیے نہیں استعمال کیا کیونکہ یہ سلسلہ ختم کبھی نہیں ہوتا یہ تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اب شروع ہے اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ مرتے دم تک جاری رہے گا ہم قرآن سے جڑے رہیں یہی ہماری کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے ایک سوال آیا کہ اسماء موصولہ کے حوالے سے ہم نے مختصرا تو پڑھا ہے لیکن قرآن مجید میں اسماء موصولہ بہت استعمال ہوئے اور خاص طور پہ ماں اور من جو ہیں یہ بھی اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ کی جائے تو ان اللہ تعالی آج میں آپ کو اسماء موصولہ کا استعمال جملے میں کس طور پہ ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آج وہ میں آپ کو بتاؤں گا ذہن میں تازہ کر لیں اسماعی مسولہ ہم نے مارفا کی اقسام میں پڑھے تھے مارفا کی سات اقسام میں اسماعی موسولہ کا تذکرہ تھا اور اسماعی مسولہ جو ہے ان کا ایک چارٹ بھی ہم نے جب اسم مکمل کیا تھا تو اس وقت پڑھا تھا ذہن میں تازہ کر لے اسماعی مسولہ جو اس چارٹ میں تھے وہ تھے الزی واحد کے اللہ جمع مذکر کے لیے اور میں نے مصنح کا اس وقت بھی اگنور کیا تھا آج بھی اسے اگنور کروں گا کیونکہ مصنح کے جو اسماعی موصول ہیں وہ قرآن مجید میں شاید کوئی ایک مرتبہ آیا ہو کوئی دو مرتبہ آیا ہو اس سے زیادہ استعمال نہیں ہوئے لیکن آپ ماشاءاللہ قابل ہیں کہ مصنح کا اس میں موصول بنا سکتے ہیں الزی سے اللہ زانی اللہ زانی تو اللہ زی اس کی جمع الزینا اور اللہ کی مونس ہے اللہ جس کی جمع ان چار جمع کے دو بنا لیں تو پانچ میں سے آپ کو الزی ال کا استعمال قرآن مجید میں بہت ملے گا اس کی جمع اللہ الزی کی اللتی اور ال کی جمع اللہ یا الائی اللہ کا مسن اللہ اور اللہ کا مسن اللہ میں لکھ ہی دیتا ہوں اللہ کا مسنا اللہ اور اللہ کا مسن اللہ تانی رسم الخط میں بھی آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ اللہ الزین اللہ, اللہ یہ آپ کو ایک لام کے ساتھ لکھے نظر آ رہے باقی ساروں میں آپ کو دو دو لام لکھے نظر آ رہے ہیں ایسے ہی نا تو یہ لکھنے کا سٹائل ہے جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے بہرحال یہ اسماعیہ مصولہ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں میں نے سارے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دیے اس میں الزی الزینہ التی اللہ اور الائی جو ہیں یہ مرفوع، منصوب مجرور اسی طرح استعمال ہوتے ہیں الزی کا اگر میں منصوب آپ سے پوچھوں تو ہی ہوگا مجرور پوچھوں تو الزی ہی ہوگا اللہ مرفوع منصوب مجرور اللہ ہی رہے گا لیکن اللہ زانی جو ہے مصنف والا یہ آنی کے بعد آپ کو ہوتا ہے مرفو ہے اور آنی آئینی میں جب تدیل ہوتا ہے تو منصوب اور مجرور ہو جاتا ہے تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے تو اللہ زانی سے اللہ زینی جو ہے وہ منصوب یا مجرور ہو جائے گا قرآن مجید میں اللہ زینی استعمال ہوا ہے زہیب ربنا آرین اللہ زینی عدل ارینا ہمیں دکھا اللہ زینی کو ان دو کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو اللہ زینی قرآن مجید میں ایک دفعہ استعمال ہو گیا اور اللہ زانی بھی سورت البقرہ میں استعمال ہوا ہے ایک مرتبہ قرآن مجید میں وہ بھی استعمال ہوا ہے اللہ تانی اس کی منصور مجرور فارم ہوگی اللہ وہ جو وہ جن ہے کہ جن کا بچہ ہے. لے جائیں آ کے صاحب بعد مسجد میں آئے نا کہتے ہیں جی اعلان ہوا مجھے جن کا بچہ دیکھنے کا بڑا شوق ہے جن کا بچہ یہاں کہاں گیا کہ آپ کہتے جن کا بچہ ہے لے لیجیے تو جن کا بچہ بڑا شوق ہے دیکھنے کا تو یہ جو جس اور جن اوکے یہ اسمائے موصولا اوریجنل بنے ہوئے جس میں واحد مسنا جمع مذکر منس کا فرق کیا گیا لیکن قرآن مجید میں آپ کو دو اسمائے موصولہ اور ملتے ہیں ایک ماں اور ایک من یہ ماں اور من بھی جو کے معنی میں آپ کو ملیں گے قرآن مجید اوکے ماں جو ہے یہ غیر آکل کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے من جو ہے آکل کے لیے استعمال ہوتا اور ان میں مذکر مونس واحد جمع مصنح مرفو منسوب مجرور کچھ نہیں ہے ماں مرفو بھی ہے منسوخ بھی ہے مجرور بھی ہے مذکر کے لیے بھی ہے مونس کے لیے بھی ہے سمجھ آ رہی ہے من مذکر کے لیے بھی ہے مونس کے لیے بھی ہے واحد کے لیے بھی ہے جمع کے لیے بھی ہے مرفو بھی یہی ہے منصوبہ یہی ہے مجرور بھی یہی ہے تو ماں اور من یہ بھی اسماع مصولہ کے طور پہ استعمال آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے اوکے لے اب جو اصل چیز ہے نا وہ آپ کے کوئی پندرہ سے بیس منٹ چاہیے مجھے پوری توجہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم نے اسماعی موصولہ کو میر اگنور کیا تھا شروع میں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی یاد ہے نا وجہ یہ بتائی تھی کہ اسماعی موصولہ اکیلے کبھی نہیں آتے ان کے ساتھ ان کا ایک دوست آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ دوست 99.99% جملہ فیلیا ہوتا ہے تو پہلے ہم وہ بات لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک دیکھیں گے ان اللہ تعالیٰ یعنی اس میں موصول اس کے ساتھ جملہ فیلیا اور یہ جملہ فیلیا جو ہے کتنے پرسنٹ چانسز ہیں 99.99% جملہ فیلیا اس میں موصول کے ساتھ ضرور آپ کو ملے گا باقی جو 0.01% پوائنٹ ہے باقی جو 0.01% پوائنٹ زیرو وہ اس میں وصول کے ساتھ کیا کیا آ سکتا ہے اس کو سمجھ لیں جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے مرکب جاری بھی آ سکتا ہے ظرف اور مزافل بھی آ سکتا ہے. اس میں وصول کے ساتھ یہ جو ہے نا تین یہ 0.01% پوائنٹ آ سکتے ہیں پہلے میں ہمیشہ یہ بات کرتا رہی جی اس کا دوست جو ہے وہ جملہ فیلیا ہوتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ کہا ہے آج میں نے وہ جملہ فیلیا ہو چاہے جملہ اسمی ہو چاہے مرکبے جاری ہو چاہے زرف اور مزافل ہو کوئی بھی ہو اس کو ایک نام دے دیا جاتا ہے اسم وصول کے ساتھ یہ جو بھی آتا ہے نا اس کو گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ اسم موصول کا سلا ہے, میں موصول کے ساتھ کون آتا ہے؟ سلا. اب میں سلا جو ہے 99.99% .99 جملہ اسمیہ مرکب جاری ذرف اور ہو سکتا ہے اوکے؟ کلیر ہو گیا؟ اب اس سے اگلی اہم بات یہ ہے کہ جو موصول اور سلا ہیں یہ دونوں مل کر یہ دونوں مل کر جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتے ہیں موصول اور سلا مل کر نمبر ایک جملہ اسمیا میں مبتدا بن سکتے ہیں یہ جملہ اسمیا کا پارٹ مبتدا بن سکتے ہیں موصول اور سلا مل کر جملہ اسمیا میں خبر بن سکتے ہیں موصول اور سلا مل کر جملہ فعلیہ میں فائل بن سکتے ہیں موصول اور سلا مل کر جملہ فعلیہ میں مفول بن سکتے ہیں موصول اور سلا مل کر جملہ فعلیہ میں نائب فائل بن سکتے ہیں موصول اور سلا مل کر اور کیا کہ بن سکتے ہیں پارٹس تو ختم ہو گئے جملے کے جملے اس میں ہے کہ دو پارٹس ہوتے ہیں مبتا خبریا کے کم از کم دو پارٹس ہوتے ہیں فیل اور فائل ٹھیک <تصفح> ہے نا فائل آ گیا میں وصول نہیں بنے گا نا فائل مفول نئے فائل ٹھیک <تصفح> اب جو کچھ رہ گیا ہے نا وہ میں بتانے لگا اگر فائل مرکب اضافی ہو نا مرکب اضافی تو موصول و صلہ مل کر مضاف لہ بن سکتے ہیں یہ ہم بنا کے دیکھیں گے سارے ان اللہ اگر فائل مفول نا فائل مبتدا خبر ان میں سے کوئی بھی مرکبے توصیفی ہو تو موصول سلا مل کر صفت بن سکتے ہیں اسے آپ کو کیا اندازہ ہوا ہے کہ جو مرکبات ناقص سے ہمارے توصیفی اضافی ان میں بھی اس میں موصول سلے کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں ایک بات اور ذرا تھوڑا سا غور کر کے بتائیں کون سا والا حصہ بن کے استعمال ہو رہے ہیں مرکبات ناخسا کے دو حصے ہوتے ہیں نا دوسرا حصہ پہلا نہیں بن رہے مرکب اضافی میں مزاف مضافلہ ہوتے ہیں تو مضافلہ بنیں گے مضاف نہیں بنیں گے موصول صفت میں سے صفت بنیں گے نہیں بنیں گے موصول اب مجھے بتائیے مرکب شاری میں کیا بن سکتے ہیں ماشاء اللہ تو جاری میں کیا مجرور ہو سکتے ہیں ایکسیڈینٹ دس کی گنتی پوری کر لیتے ہیں ٹھیک ہے موصول اور سلا مل کر جملے میں مستثنا بھی بن سکتے ہیں لے جی موصول اور سلا مل کر دس چیزیں بن سکتے ہیں دس چیزیں مفت خبر فائل مفعول نائ فائل اوکے مرکب توسیفی میں صفت مرکب اضافی میں مضافل مرکب جاری میں مجرور مرکب شاری میں مشارل ٹھیک ہے اور مستثنا ایک ایگزامپل رکھوں گا اور وہی ایک ایگزامپل جو ہے نا وہی سب بنائیں گے ہم ایک ایگزامپل ہی سب بنائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ہی ایگزامپل ہوگی وہ بن رہی ہوگی ایک ایگزامپل ہے وہ خبر بن رہی ہوگی ایک ہی ایگزامپل فائل بن رہی ہوگی ایک ایگزامپل مفول بن رہی ہوگی ایک ایگزامپل یہ سب ایک ہی ایگزامپل ہم بنائیں گے ان اللہ تعالیٰ اور وہ ایک ایگزامپل ہم رکھ لیتے ہیں آسان سی تو اللہ اس میں موصول اور اس کا سلا جو جملہ فیلیا زیادہ آنے والا دوست ہے وہ ایک جملہ فیلیا میں لکھ رہا ہوں داخلہ فل مسجدی یہ موصول ہے اور یہ اس کا سلا ہے موصول و سلا مل کر میں جو کچھ لکھا ہے آپ کو بنا کے دکھاؤں گا شہباز صاحب اللہ جی داخلہ فل مسجدی کے معنی کیا ہے وہ جو مسجد میں داخل ہوا اس کے مانا ہے وہ جو مسجد میں داخل ہوا مجھے بتائیے اللہ جز سے پتا چل رہا ہے کہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مجرور نہیں پتا چل رہا نا تو لہذا اسے میں مرفوع کی جگہ میں بھی استعمال کر سکتا ہوں اس کو میں منصوب کی جگہ پر بھی استعمال کر سکتا ہوں. اس کو میں مجرور کی جگہ پر بھی استعمال کر سکتا ہوں اس کو میں مفتا کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں مفتا کی جگہ مرفوع کی جگہ ہوتی ہے نا تو ہو جائے گا نا میں کہتا ہوں اللہ جی داخلہ فل مسجد وہ جو مسجد میں داخل ہوا اس کے بارے میں میں خبر دے رہا ہوں سالحن اللہ دخلا فی المسجد ہی وہ جو مسجد میں داخل ہوا ایک ہے بن گیا مفت اوکے اب کیا بنا کے لانا ہے خبر آپ پوچھتے رہتے ہیں یار زید کون ہے زید کون ہے زید کون ہے ٹھیک تو میں زید کے بارے میں خبر دیتا ہوں اب میں کہتا ہوں زید اللہ زیخل مسجدی ہے زید وہ ہے جو مسجد میں داخل ہوا اب ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹرانسلیشن پہ صحیح اللہ جی المسجدی کے بارے میں پہلے ہم نے خبر دی تھی وہ جو مسجد میں داخل ہوا نا اس کے بارے میں مردی وہ نیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں زید وہ ہے جو مسجد میں داخل ہوا ہے مختلف خبر بن گئے نو ادھر اور دس ادھر نو نمبر کیا تھا مجرور اور دس موس دس نہ اب کیا بنانا ہے ہم نے فروخت فائل فائل بنانا میں نے میں کہتا ہوں نصرہ اس نے مدد کی فائل کونے ہوا آگے آ سکتا ہے نا میں کہتا ہوں اللہ جی دخلف المسیدی اللہ جی دخلف المسیدی نے مدد کی فائل بن گیا اب کیا بنانا ہے ہم نے مفول میں کہتا ہوں نسر تو کیا مطلب مدد. میں نے مدد کی کوئی پوچھتا ہے, کس کی مدد. کہتا ہوں اللہ جی داخلہ میں نے اللہ جی داخلہ فل مسجدی کی مدد کی اب رہ گیا نائفائل میں نے کہا جی نسرا کیا مطلب ہے نسرا جی اس کی مدد کی گئی جی. جی. نائفائل کون ہے وہ اللہ داخلا فل مسجدی نسین اللہ داخلہ داخلہ فل مسجد کی مدد کی گئی زید لفظ اس پورے کی جگہ پہ استعمال کر سکتے دخلاف المسجدی اور یہ ہم نے بتا دی کہ زید اللہ مسجد ہی ہے اب وہ زید ہو گیا نا تو اس کو زید کو یہاں رکھ لے زید کو یہاں رکھ لیں, یہاں رکھ لیں. نصر زیدن. نصر تو زیدن. نصدن وہ زید کی جگہ دخلاف المسدی ہم استعمال کیے جا رہے ہیں مدد کی ابنا بیٹے کی مضاف ہے نا اگر زید کا بیٹا تو, تو میں کہتا ہے ابنا زئی اب وہ زید کا بیٹا نہیں ہے زید کون الجی دخل مسجدی ہے نسر تو ابن الزی دخلا فلم المسجدی میں نے مسجدی کے بیٹے کی مدد کی اس کے بعد نا قرآن سے کوئی ایسے ایگزامپل لاؤں گا اس میں وصول کیا اور پھر پوچھوں گا کیا بنا اب تو ایک ہی اگزامپل ہے نا تو مزہ آ رہا ہے ہاں جی کیا بنا ہے آپ سے بات میں کہتا ہوں جی نسر تو میں نے مدد کی ٹھیک جی. ال میں نے لڑکے کی مدد کی لڑکے کی سفت چاہیے اصالحہ, نیک لڑکے کی تو نیک لڑکا کون ہے زید اور زید کون ہے المسجد میں <laughs> نے اس لڑکے کی مدد کی جو مسجد میں داخل ہوا یہاں پر ال کے لیے سفت بن کر آ رہا ہے مشارہ فیل میں یہی رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو نسر تو میں نے مدد کی ہاض الولادا اس لڑکے کی الولادا اس کی جگہ آ اللہ نسر تو ہاض اللہ داخلہ فل مسجد میں نے اس کی جو مسجد میں داخل ہوا مدد کی خارا جتو کیا مطلب ہے طالب علم نکلے مینل مدرسی تمام طلبا سے باہر نکل گئے زیدن سوائے زید کے پڑھا ہے نا تو زید کون ہے اللہ جی دخلا فل مسجد اللہ جی دخلا فل مسجد یہ جو داخل ہوا ہے نا مسجد میں اس کے باہر سارے طلبا نکل گئے تھے آپ بتا رہے تھے کسی کو کیا رہ گیا مجرور مجر زہابنزی دخل فلم المسجد زید گیا کدر کی گیا اللہ دخلا فلم المسجد کی طرف ماشاء اللہ زہابا اسماعیل اسماعیل الا زید زید کی طرف گیا تو زید کون ہے اللہ جی دخلا فلم مسجد اللہ میں سیدھا کہ اللہ اب میرے سوالات آپ سے یہ ہیں مجھے جلدی سے بتائیے ماویہ یہ جو پہلا جملہ میں نے بنایا الزی دخلا فی المسجدی سالح اس میں اللزی دخلا المسجدی مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مرفوع شاپش مرفوع کے لیے میں یہ تیر لگا رہا ہوں اوپر والا کہ مرفوع ہے زیدون زئید انخلا فی المسجدی ماویہ خبر ہے تو کیا بن رہا ہے مرفو نصر الزی دخلا فل مسجدی فائل ہے نا فائل ہے تو مرفو ہے نسر تو لذی دخلا فل مسجدی مفول ہے تو منصوب ہے منصوب کے لیے یہ لگا رہا ہوں نیچے کا نصرہ پیسے وائس کے لیے نائفائل سے ہی ہوتے مرفو نسر تو ابن الزی کیا بن رہا ہے مجرور مضافل ہے مجرور کے لیے یہ والا تیر نسرت اللہ ولادا کی صفت آ رہی ہے منصوب نسر تو ہاض الزی نسر تو مفول ہے نا فائل تو آ گیا تو آگے مفول چاہیے لہذا یہ اللذی منصوب ہے خرجت من مدرستی اللہ اللہ کے بعد کون آتا ہے منسوب آتا ہے نا سجد الملائی کا تو ٹھیک ہے اللہ ابلیس. تو یہاں پر منسوب اسماعیلو الزی دخل فل مسجدی یہاں پر اللہ کے بعد آ رہا ہے تو مجرور. نے وصول؟ لکھ دیا اس نیچے سے وصول اس کے ساتھ کون ہوگا اس میں پوائنٹ کے ساتھ کون ہوگا سلا سلا ہوگا اور جملہ کو نہیں ہے جملہ فیلیا نا ہاں جی انمتا فیل ہے اب اس فیل کے روٹ ایڈریس باپ پہچان سکتے ہیں پہلے تو اپنے تا سے پہچانا ماضی مزا رہے تا اور سیگا کون سا ت سیکنڈ پرسن مذکر، اوکے واحد اچھا اب دیکھیں، اس کے بعد پہلا لفظ اس کا نکل سکتا ہے یہ جو سکون نظر آ رہا ہے اس کو بھی سمر کر دیں تو پہلا سیگا نکل آئے گا کیا ہے ان اما، ان اما ان پہلا سیگا ہے پہلے سیگے میں ان اما کون سا وزن بن رہا ہے افلا افلا روٹ لیٹرس کیا ہیں؟ ان آمن انعام کرنا تو انمتا ت نے انعام کیا الم ان پر اچھا اب صرف آپ نے چیک کرنا ہے یہ جو الزین ہے جمع والا ہے نا تو اندر جمع والا کوئی ہے کچھ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں جی وہ کنیکشن ہو رہا ہے یہ کنیکشن بہت ضروری ہے اس کے بغیر نہیں بات بنے کی اب مجھے بتائیے یہ موصول اور سلا مل کر کیا بن رہا ہے مزافل ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ آصف تبھی ٹھیک ہے نہیں نہیں اب کیا بنا رہے تھے اچھا ابھی کچھ نہیں بنایا ٹھیک ہے یہ مزاف لہ بن رہا ہے اور سراطا کیا بن رہا ہے مضاف اس کو آپ نے مضاف کیسے پہچانا علی نام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے مرکب اضافی بن رہا ہے کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہو اگلا مجرور آ گیا الزینا جو کہ مرفوع مرسو مجرور ایسے ہی ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس تو چانس ہے بنا لے, جی لے جی لیکن فاتح میں ہے موصول سلا پہچان لیا کہ ابن کیا بن گیا ہے جی سوت القرا ہے بلغیب ہاں جی اللہ, زینا اللہ زینا آ گیا فوراً اسے ہائی لائٹ کرے اس میں وصول ہے سات سلا ہوگا اس کے لازمی سلے کے بغیر نہیں آئے گا کبھی بھی سلا چیک کریں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسینٹ جبلا فیلیا okay جی. بلغیبی یعنی وہ جو غیر ایمان رکھتے ہیں کیا بنائیں گے اس کو متکین की ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ جی یہ المتکین موصوف ہے جس کی صفت بن رہا ہے اور مجھے یہ بتائیے کہ اللہ زینا کو ہم یہاں پر کیا لیں گے منفو منسوخ یا مجرور, مجرور, س... مجرور سے تسلی سے تسلی سے تسلی سے یہاں آ کے نا گڑبڑ کریں مجرور کیسے آئے لام یار لکین فروخت کیا ہو گیا متقین کے لیے فور متقین تو لام نہیں ہے لام جارہ مد تکینا مجرور ہے یہ موسوم مجرور ہے تو صفت مجرور ہوگی ایکسلنٹ چلیں باشاء اللہ اتنا کہ آپ نے صفت پہچان لی یہ بڑی بات ہے تبارک نزل الفرقان اب دیکھیں میں حرکات نہیں ڈال رہا پہلے دن کتنے ہوتے تھے ہر حرکات کے بغیر ہم سمجھ سکیں گے اب مجھے بتائیں کہ لفظ پڑھ رہے ہیں ثاقب پڑھ رہے ہیں نا جی اللہ جیسے محصول نظر آ گیا اس میں موصول اکیلا تو آتا نہیں اس کے ساتھ اچھا اب یہ موصول اور صلہ مل کر کیا بن رہا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو بن رہا ہے نا تبارہ کا کیا ہے کا کیا؟ فیل ہے نا کون سے باپ سے تفالا. تو ماضی کا سیکھا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے معنی ہوتے ہیں بابرکت ہونا فائل فائل فائل بن رہا ہے اور اس کو کیا ٹریٹ کریں گے مرفو یعنی اس کی جگہ اللہ رکھ دیں نا تبارک اللہ اللہ بہت بابرکت ہے تو تبارک اللہ نزل الفرقان التی آ گیا التی اس میں اصول آ گیا نا اس میں اصول کے کون آئے گا سلا سلا آخر پیش مزارے تتو اتلاو ٹھیک ہے باب خیال سے اللہ لذینا آمنو ٹھیک ہے موصول سلا جملہ پھیلیا اوکے تو ان لسان لفیق تمام انسان خسارے میں ہے تمام انسانوں میں سے اگزام کسے کیا گیا اللہی واسکی وطب اوکے تو سارا الحمدللہ پرو ہو گیا کہ موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر کیا کیا, کیا بن سکتا ہے